السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا نبیج اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ آنکھر عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مسافحہ فرماؤں گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی صل اللہ علیہ وسلم جی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے بیک جس کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں ہم بھی حاضر ہیں اور آپ کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے آپ کا حاضر ہونا کس طرح ہوگا آپ کا حاضر ہونا بذریعہ ایس ایم ایس ہوگا آپ کا حاضر ہونا بذریعہ کالز ہوگا آپ کا حاضر ہونا بذریعہ واٹس ایپ ہوگا نگرانی شورا سے آپ جو چاہے پوچھ سکتے ہیں موضوع کے حوالے سے جو بات چاہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء نے دعوت اسلامی کے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا انشاءاللہ شاء آپ کی رائے کو بھی اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے سلسلے کا موضوع کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہم ڈسکس کریں گے یہ مہروز بھائی ہمیں بتائیں گے الحمدللہ للہ سلسلے میں پرٹیکولرلی موضوع ہوتا ہے خاص خصوصیت کے ساتھ موضوع ہوتا ہے اور بڑے کوشش و بسیار کے بعد یعنی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور بھی کہیں جا کر ایک موضوع اس انداز کا ترتیب پاتا ہے اور طے پاتا ہے کہ جس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں اور امت کو فائدہ ہو سکے جو لوگ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو سکے اور سلسلے کے نویت کے اعتبار سے موضوع ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس میں ہمیں نگران شورہ کی رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے اور نگرانی شعرا اپنے میٹھے میٹھے انداز سے مدنی پھول بھی رشاط فرماتے ہیں تو آج کا جو موضوع ہوگا عمران بھائی وہ ایسا موضوع ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا موضوع میں یہ ہر شخص کا ہے تو یہ آج کا جو موضوع ہے یہ بھی ہر شخص کا موضوع ہے اور آج کا موضوع ہے خواہشات اچھا ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عمر کے کسی حصے میں ہو کسی کیفیت میں ہو کسی خطے میں ہو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کے لیے وہ چاہتا ہے تمنا کرتا ہے آرزو کرتا ہے کہ میری یہ خواہشات پوری ہو جائیں اب یہ خواہشات کیسی ہوتی ہے کس نوعیت کی ہوتی ہے ظاہر باتیں ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں خطوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں آ, علم اور فکر کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہیں عمر کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں مرد و عورت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں تو خواہشات جو اتنی کثیر الجہد ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ تبادلہ خیال بھی رہے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ از دعوت اسلامی کی مرکزی مجرس سے شعور کے نگران علی محمد عمران اطاری مدل علی جو کہ ان دنوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بیرون ملک سفر پر ہیں انشاءاللہ اللہ ان سے بھی لائیو ان کو لے کر ویڈیو کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو لے کر ان سے بھی رہنمائی چاہیں گے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسے آپ نے تو وہ دلائی ہے کہ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا آج کا جو سلسلہ ہے اس کا جو عنوان ہے خواہشات تو اپنی خواہشات بھی پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے نگران شورہ کے حوالے سے اور ہمارے سلسلے لبیک کے حوالے سے آپ کی کیا خواہشات ہیں, کیا, ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ممکن ہوا تو شامل کریں گے یہاں میں اپنی بات دو حدیث مبارکہ سنا کے شروع کروں گا اور پھر انشاءاللہ شاء آپ کی طرف بڑھوں گا کہ نبی رحمت شفیع امر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے ایک لمبی امیدیں اور ایک دنیا کی محبت ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں جو جو ابن آدم یعنی آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی عمر کی خواہش تو یہ لمبی عمر کی خواہش جو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ دل سے نہیں نکلتی عمران بھائی خواہشات موضوع ہیں سوالات تو انشاءاللہ شاء نگرانی شروع آئیں گے تو ان کے سامنے رکھیں گے ابھی آپ آب اس موضوع پہ کیا اشاتے ہیں اب دیکھیں میں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خواہش طلب اور آرزو یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اور دیگر جو بھی شخص ہے جو انسان ہے یہ تین قسم کے الفاظ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتے ہیں جی خواہش طلب اور آرزو یہ بندے کو کسی نہ کسی اعتبار سے ہوا ہی کرتی ہیں کبھی بھی بندہ اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا کبھی تو بندے کی خواہشات ایسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں کہ جیسے اپنا ایک بفرا ہوا سمندر ہوا کرتا ہے اور اس طرح بندے کی جو ہے وہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور جنون اور دیوانگی کسی کیفیت کو اختیار کر جاتی ہیں اور کبھی کبھار بندے کی خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو ایک سوکھا ہوا دریا جیسے ہوتا ہے اس کی مانند اس کی خواہشات ہو جاتی ہیں اور پھر ضرورت پر اس کا اکتفا اس کا اختتام ہوا کرتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو خواہش عمر کے ہر حصے کے تعلق سے الگ الگ اور جدا جدا ہوا کرتی ہیں بچپن میں آدمی ہوتا ہے تو بچپن, بچپن کی آدمی ہوتا, بچہ ہوتا ہے آدمی میں لفظی معنی میں لے رہا ہوں کہ لفظی معنی کے اعتبار سے تو بچہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے حضرت حضرت اعظم علیہ السلام سے رکھنے والا تو اس حوالے سے میں اس کو لے رہا تھا کہ بچپن میں جب شخص ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بچپن کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں پھر تھوڑا لڑکپن پن میں آتا ہے تو خواہشات کچھ مزید نیا رنگ اختیار کر لیتی ہیں جوانی کے عالم میں آتا ہے تو خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے تو اور خواہشات ہو جاتی ہیں تو جیسی جیسی عمر ہوتی ہے خواہشات کی ترجیحات بھی اسی طرح کی ہو جایا کرتی ہیں آپ کی معذرت آپ کی بات یوں کاٹ کاٹروں کہ یہ بات اسی وقت کرنی کی ہے کہ آپ کی اس وقت خواہش کا ہے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کہ ہزاروں خواہش خواہشیں ہیں ہر خواہش پہ ہزاروں خواہشیں خواہش سے دم, خواہش دم, دم نکلے تو بہرحال خواہشیں بہت زیادہ ہیں اور یقیناً اچھی ہیں نیک ہیں دی دی اللہ تعالی ایمان پر جو ہے وہ موت اطافائی کام کیا تھا محروز آپ نے جو دو حدیثیں پڑھی ہیں میں چاہوں گا کہ میں بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حدیثیں جو ہے پیش کر دوں سب سے پہلے آقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا سمجھدار وہ شخص ہے جو محاسبہ کرے اور آخرت کی نیکی کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے اور احمق وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے جی اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے صحیح ایک صحیح اور حدیث مبارکہ آقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں جی ہرس و تمام میں گم رہنا نمبر دو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور نمبر تین اپنے آپ پر فخر کرنا اچھا مہروج بھائی انسانی جو جبلت ہے یا انسانی فطرت ہے اس میں خواہشات رکھ دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسلامی مزاج کا حصہ اس کے مزاج کا حصہ پھر خواہشیں مختلف ہیں آپ نے بھی اشارہ فرمایا مال و دولت کی خواہش ہے کھانے پینے کی خواہش ہے وہ خواہشیں جو نسل انسانی کے بقا کے لیے ضروری ہیں وہ خواہشات ہیں تو یہ تمام خواہشیں اپنی جگہ پر لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے یا اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر خواہش بری نہیں ہے جی جب تک وہ خواہش شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی تو اسلام ایک مسلمان کو ان خواہشات سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے اچھا پھر مہروز بھائی خواہشات ایسی چیز ہیں کہ بعض اوقات انسان کو پھسا دیتی ہیں بڑی بڑی پریشانیاں ڈالتی ہیں بڑی بڑی آزمائشیں صرف خواہش کی وجہ سے آتی جی میں ایک چھوٹی سی سٹوری نقل کرنا چاہوں گا قدیم زمانے میں ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند یہاں پر وہ جو بندر پکڑنے کا ایک طریقہ تھا نا وہ پوری دنیا میں صرف یہی تھا کہیں اور نہیں تھا وہ کیا تھا کہ وہ ناریل کا جو پھل ہے ناریل थी थी اس میں تھوڑا سا سراخ کر کے اس میں ایک قدر کیلا رکھ دیتے تھے اور اس کیلے والے ناریل کو زمین میں دفن کر دیتے تھے थी थी थी اس کے بعد اب وہ زمین میں سراخ باقی ہے اب وہ بندر آئے گا اس نے کیلے کو دیکھنا اس نے کیلے کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اس ناریل میں ڈالنا ہے اور مٹھی وہ بند کرے گا ٹھیک ہے اب وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کو اس ناریل سے باہر نکالنا چاہے گا لیکن اس کا ہاتھ نہیں نکلے گا ٹھیک ہے اب وہ اپنی خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے اور اتنے میں شکاری آ جائے گا جس نے وہ جال اس کے لیے بچھایا ہے وہ آ کر اس کو گرفتار کر لے گا اچھا تو بندر ایسے پکڑے جاتے تھے بعض سفیا نے فرمایا کہ بعض انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے <مید> کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں اپنی جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی خاطر وہ اس حد تک گر جاتے ہیں یا اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں چلتا اور وہ تباہی کے گڑھے میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو خواہشات انسان کو بعض اوقات مصیبت کی طرف بھی لے کر جاتی بالکل <مبنت> <مبنت> <مبنت> <مبنت> <مبنت> <مبنت> جیسا کہ ہمارا خواہشات کا موضوع چل رہا ہے عبد الراج میں نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ فیر ہی خواہشات جو ہے وہ بری یا اچھی ہونے کا جو مدار ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آیا اس کی جو وہ خواہش ہے دین اسلام شریعت اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے جی اگر انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس کا تابع کر کے اگر وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ثواب کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے اور اگر وہ فقط اپنے نفس کی پیروی کے لیے وہ کام کرتا ہے یا اس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی نظر میں مضموم ہے ایک فطری سی خواہش انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے مال اور دنیا کی خواہش پیسے کی خواہش امیر بننے کی خواہش قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس بات کو سورخ قصص کے اندر بیان کیا کارون کے خزانے اور اس کی مالداری اور اس کے غنا کے سے کون واقف نہیں ہے اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے اور کارون کے خزانے کی اور اس کی مذمت قرآن کریم اور احادیث کریمہ کے اندر جس قدر کی گئی ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس کا مال اس کے جو ہے وہ نفس کی خواہش پوری کرنے کے لئے تھا ایک بار قارون قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا قانون کا کہ ایک بار قانون جو ہے وہ بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ بہت بڑے مال و دولت کا کمبار کے ساتھ گویا کہ وہ جا رہا تھا اور اب لوگ دیکھنے لگے کہ اتنا عالی شان لشکر ہے اور اتنا جو ہے پیسہ ہے اتنا مال ہے اتنا بڑا جو ہے لا لشکر لے کر یہ شخص جا رہا ہے تو لوگوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جو دنیا دار یا دنیا کی خواہش رکھنے والے لوگ تھے تو انہوں نے کیا کہا آئیے قرآن کو سنتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخرج علاقومی ہی فی زینتی ہی قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یا بڑے ہی زیب و زینت کے ساتھ وہ جب اپنی قوم میں نکلا تو کال لذین یری دونر حیات دنیا جو دنیا کی خواہش رکھنے والے لوگ تھے وہ اس قارون کو دیکھ کر کہنے لگے یا لئی تلنا مت لما یا کارون وہ کہنے لگے کہ کارون کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے کاش ہمیں بھی کوئی ایسا خزانہ مل جاتا جیسا قارون کے پاس خزانہ ہے وہ اس کی چمک دمک دے کر متاثر ہو گئے اور ان کو بھی یہ ہونے لگا جسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سڑک پر اچھی گاڑی گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے یار کاش یہ گاڑی ہمارے پاس ہوتی کسی کا اچھا گھر یا بنگلہ یا کوٹھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا ہمیں بھی ایسا مل جاتا ہمیں بھی اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے بڑے زبردست انداز کے اندر اس بات کو تمسیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی بڑا خزانہ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ اس کو مال و دولت دیا گیا ہے یا لئی تعلانہ مثل موت یا قارون کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو خزانہ ملا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تھا وہ کال لذین العلم اب دو گروہ ہیں ایک وہ گروہ ہے جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے دنیا کا مال و دولت چاہتا ہے دنیا کی خواہش رکھتا ہے اور دوسرا وہ گروہ فرمایا وہ کال لذینہ ات العلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم مط فرمایا وہ صاحب ان لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وہی لقم ثواب اللہ خیر وہ کہنے لگے تمہاری خرابی ہو صباب اللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ثواب عطا فرمائے گا ایمان والوں کو جی اور نیک لوگوں کو وہ اس سے بہتر ہے جو قانون کو دیا رہے ہیں یسو یہ آخرت میں بھی یعنی کیفیات ہوں گی دنیا میں بھی یہ کیفیات ہیں عمران بھائی اور خواہشات کی تکمیل ایسا لگتا ہے مطلب جی ہی نہیں ہے ایک خواہش ہوگی میں نے بڑا واقعہ پڑا بڑا پیارا کہ اگر تمہارے پاس دس روپے آئیں گے دس روپئے آئیں گے تو اب خواہشات جو پیدا ہوں گی وہ دس خواہشات دس دس روپے والی پیدا ہوں گی سو روپے کی خواہشات ہو جائیں گی تو ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوگی لیکن خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں اچھا جو تکمیل ہوتی ہے جیسے ایک خواہش کی پوری ہوئی کوئی ایک تمنا تھی ایک آرزو تھی وہ پوری ہوئی جب وہ پوری ہوگی تو کیا ہوگا اس کے بعد اگلی خواہش پیدا ہو جائے گی یعنی ایک سیریز ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی یہ ایک ایسی چیز ہے اور بات یہ ہے نروز بھائی کہ انسان جو ہے نا فطری طور پر حریص ہوا کرتا ہے انسان فطری طور پر حریص ہے لالچی ہے تو اب جو اس کو چیز ملتی ہے وہ جی اسی کی لالچ میں پڑھ کر اس سے بہتر کے تو میں اس سے آلہ کو حاصل کرنے کے اندر لگ جاتا ہے جی اور اسی طرح پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اللہ اور کسی نے تو یہ بھی لکھا ایک بات پر کہ ہمیں رونا چاہیے اور پھر اس نے کہا کہ اس بات پر نہیں کہ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں بلکہ اس بات پر رونا چاہیے کہ ہم تو خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں کہ جیسی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں بندہ ویسا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کرتا ہے اب اس کے اندر خواہشات کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب یہ بنیادی طور پر خواہشات کی اپنا جو حیثیت ہے کہ خواہش وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے اس کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اس کی نوعیت کیا, ہاں کی کیا, ہاں کی کیا ہے اس حساب سے یہ حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا تو جیسے خواہش ہوگی ویسا ہی بندہ جو ہے اس کے اوپر غور کر کے اس کے تگودوں میں لگ جانا چاہیے اللہ والوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں اللہ اللہ اللہ والوں کی بھی تمنائیں اور خواہشات ہوتی ہیں آپ نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا کہ جب کسی مقام پر نبی کریم علیہ اسلام نے جو ہے وہ مال لانے کا ارشاد فرمایا تھا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ آج میں زیادہ مال لے آؤں گا خواہش تھی کہ میں ان سے بڑھ جاؤں جی تو یہ سارا واقعہ ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا تھا اس کا مرکزی کردار کیا تھا وہ یہی تھا کہ خواہش تھی تمنا تھی آرزو تھی کہ نیکیوں میں ان سے سبقت لے جائیں اور بالکل اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور اسی کا جو ہے اللہ رب العزت نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے فض طبق الخیرات فرمایا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ آگے بڑھ جاؤ تو نیکیوں کی اگر خواہش ہے جائز کام کی خواہش ہے اچھے کام کی خواہش ہے نیکیوں کی اگر خواہش ہے تو اس میں تو ہمارا اسلام بھی ہم سے یہ طلب کرتا ہے اسلام کا یہ مطلوب ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے وہ مزید آگے لے کر جائیں نیکیوں کو مزید حاصل کریں اور اپنے لیے آخرت کا راستہ آسان کریں جو بزرگوں کی خواہشات کے حوالے سے یاد آ گیا حضرت سید و صدیقی البرضی اللہ تعالیٰ کی جو مشہور تین خواہشات اللہ آجا آجا کیا کیا کیا بات کیا مختلف اللہ الفاظ اللہ کے ساتھ مختلف روایت کے جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے آپ کی کیا خواہش ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان الہ جی رسول اللہ میری خواہش یہ کہ میں آقا علی سلاد اسلام کا بس دیدار کرتا ہوں سرکار علی سلاد السلام میرے سامنے رہے اور میں سرکار کا دیدار کرتا ہوں یہ بھی خواہش جی نمبر دو انفاق مالی اللہ رسول اللہ آقا سلام صلاح السلام کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرنا دین اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا اور تیسری خواہش انتقون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہمیشہ رہے تاکہ میری آپ کے ساتھ نسبت قائم ان کی خواہشات ایسی ہی ہوتی تھیں واقعات جیسے کہ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا مزدور موت آیا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی آخری خواہش کا جو اظہار کیا وہ یہ کیا کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور حضرت سیدنا یوسف بن اس بات اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ روایت فرماتی کہ حضرت یوسف بن اس نے مجھ سے کہا کہ میں اللہ عزوجل سے تین چیزوں کا طلبگار ہوں تین چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں ایک یہ کہ جب موت آئے تو میری ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو میں کسی چیز کا مالک نہ ہوں دوسری یہ کہ مجھ پر قرض بھی نہ ہو اور تیسری یہ کہ نہ ہی کمزوریوں کی وجہ سے میری ہڈیوں پر گوشت تو میں اس حالت میں انتقال کروں اور پھر اس کا آگے چل کے پتا چلتا ہے کہ ان کی یہ تینوں خواہشات ان کے رب از وجل سے پوری فرق اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آتا ہے غزلے کے موقع پر آپ بالکل شہید والے تھے اور بالکل تھے تو کسی نے کہا کہ زیاد کو آخری خواہش ہو تو بتاؤ تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ کوئی جو ہے مجھے اپنے آقا علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا دیدار کرتے کرتے میں دنیا سے آقا علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ میں جو ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کے قدموں پر اپنا فرق دیتے ہیں وہ آپ کو شعر بتا رہے تھے اسی موجود نجم کی ہے خدا آر ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو نیو ہو اچھا جب, دید جب دید یہ جب پورا سلام ہوا تو پھر کیا فرماتے آکا علی سلاط اسلام کے قدموں پر جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں آکا کے جلووں میں اور پھر یہ فرماتے کابہ رب کعبہ کی کسم میں کامیاب ہو گیا سلحان اللہ اب اسی طرح خواہشات کو دیکھا جائے تو ہمیں اللہ والوں کی صحابۂ کے رام کی نبی کریم علی اللہۃسلام کی جو صحابہ ہیں خواہشات اللہ والوں کی بہت ساری خواہشات ہمیں نظر آتی ہیں اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کیا؟ ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہر خواہش بری نہیں ہے ہر خواہش بری بھی نہیں ہے خواہش فطرت انسانی ہے انسانی میں داخل ہے اور میں تو یہاں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی نگران شرح جب تشریف لائیں گے اصل میں بلکلت تو بلکلت اصل سیزن تو پھر شروع ہونا ہے بلکلت اور, بلکلت بلکلت اور بلکلت بلکلت یعنی جیسے کہتا ہے نا وارم اپ راؤنڈ جب ہونا ہے اور وہاں پہ جو سوالات کرنے ہیں ابھی تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری خواہشات ایسی ہیں سینے میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب نگرانی شرح آئیں گے تو جبھی وہ پوری ہوں گی تو نگران شعرا آتے ہیں تو کچھ سوالات کچھ خواہشات کچھ تمنایں ہماری بھی ہیں نگرانی شعرا کے حوالے سے اور کچھ آپ کی بھی ہوں گی تو انشاءاللہ شاء گھبرانے کی ضرورت okay. نہیں ہے ہماری مجلس جو ہے کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی نگرانی شعرہ سے رابطہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ان کی مصروفیت اور جدول کا سلسلہ ہے تو جیسے ہی ترکیب بنتی ہے نگران ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ ہوں گی مدنی چینل کے اسکرین پر ہوں گے آپ کی بات بھی سنیں گے آپ کو مدنی پھول بھی دیں گے تو آپ اس دوران اپنی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں اپنے جو بھی پیغامات ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور پھر جو جو خواہشات ہوں گی کیسے کیسے پوری کرنی ہے یہ بھی پوچھیں گے بہت ساری خواہشوں کا مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ پوری کیسے ہوں گی صحیح اگر آپ کو چائے کی خواہش ہے تو میرے پاس تو آ چکی ہے آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی آ جائے گی بسکٹ بھی آئیں گے جی اللہ تعالیٰ عبد الواج جو خواہشات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ مزاج کا حصہ ہیں اور صحیح بات ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کا انداز پڑھتے ہیں اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب پسندیدہ چیزیں خواہشات کا ذکر فرمایا ہے تو یہ ان معنوں میں سنت بھی ہے کہ جو اچھی بہترین سنت ان معنوں میں کہ نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام نے کام کیا ہے اگرچہ سنت تو اسی کو کہیں گے کہ تواتر وہ تین چار دفعہ کچھ دفعہ ثابت ہو تو پھر ہی اسے سنت کہا جائے گا لیکن بہرحال نبی کریم علیہ السلاط السلام سے عمران بھائی ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ اللاط والسلام نے بعض چیزوں کی خواہشات فرمائی ہیں اور وہ چیزیں بھی اتنی شاندار ہیں ان کو پسند فرمایا ہے مثلا نبی کریم علیہ صلاح وسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے یہ تین چیزیں پسند ہیں نماز کے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اچھی نیک عورتیں اور خوشبو یہ جو ہے یہ تمنا ہے یہ خواہش ہے میں اس سینریوں میں لے رہا ہوں نہیں تو ظاہر سی بات ہے نفسانی خواہشات سے تو میرے آقا کریم علیہ اللہ پاک ہیں طیب ہیں اس سے بری ذمہ ہیں تو بہرحال یہ ثابت ہے اب یہ خواہشات جیسے کہ کہا کہ ہر خواہش تو بری نہیں ہے لیکن اس کی لمیٹیشن کیسے بنائیں گے باؤنڈری کیسے بنائیں گے اس کی حدود کا تعین کیسے کریں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت ہمارے لیے سب کچھ ہے ہم نے جو بھی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اور جس قدر بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت طے کرے گی اس حد تک ہم نے جانا ہے اپنی خواہش کی تکمیل میں اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے تو یہ درست ہے اور اس حد تک نہیں جانا شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی تو یہ بات غلط ہے اچھا میں دوبارہ وہ پچھلی بات کی طرف لوٹنا چاہوں گا جو آپ نے بھی فرمائی تھی کہ انسان کی فطرت میں خواہش ہے تو جب انسان کی فط، فطرت میں خواہش رکھی گئی ہے تو کیا یہ مضموم ہے قبلہ مولانا یوسف صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی تھی کہ خواہشات جو ہے نا وہ شریعت ہی طے کرے گی کون سی خواہش اچھی ہے کون سی بری ہے آ, ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بعض ایسے گروہ ملیں گے بعض ایسے مذاہب ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ خواہش ہے ہی سراسر بری ٹھیک ہے اب جو اس نقطۂ نظر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے محروز بھائی یعنی ایک فطری فطری جو انسان تو جو اس نقطۂ نظر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ شرمندگی میں ساری زندگی بسر کرتا ہے زندگی ہر ٹائم ایک ایسے ناکردہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور شرمندگی میں رہتا ہے کہ جس کا, جس کا وہ وار نہیں ہے ٹھیک ہے اسلامی نقطۂ نظر سے آپ پاک پیدا ہوئے ہیں آپ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں آپ کی थी. خواہشات جب بلوغت کے بعد آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں थी. اور وہ بری ہیں مضموم ہے تو تب آپ گنہ ہوتے ہیں تو خواہشیں تو ایسی ہیں کہ جتنی ہوں وہ ختم نہ ہو اور آپ نے فرمایا تھا کہ خواہشات کی جو تکمیل ہے थी. نفس کے بارے میں علما فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جسے آپ جتنا دودھ پلائیں وہ اتنا ہی زیادہ دودھ کا تقاضا کرتا ہے اچھا اب یہاں میں مطلب حرام خواہشات کی طرف نہیں جا رہا ہمارے بعض صوفیاء کرام نے جو دین کی روح کو سمجھنے والے ہیں انہوں نے حلال خواہشات کے بارے میں بھی ایک باقاعدہ حد جو ہے وہ طے ہے اس وجہ سے کہ کہیں حلال میں آپ اسراف میں مبتلا نہ ہو جائیں حلال میں آپ حد سے نہ گزر جائیں اور آپ کو وہ حلال کہیں حرام کی طرف نہ لے کر چلا جائے اللہ اکبر تو یہ اسلام کی خوبی ہے اور ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں یہ اس مذہب کی خوبی ہے کہ ہمیں وہ زندگی کے تمام مطلب سیز آف لائف میں زندگی کے تمام تقاضوں سے خواہشات سے لطف اندوز ہونے کا حکم بھی دیتا ہے اجازت بھی دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس طرف بھی نہیں جانے دیتا کہ جس طرف اگر ہم جائیں تو ہم انسان ہی نہ رہیں بلکہ حیوان اور جانور بن جائیں یعنی آپ کی بات کو <laughs> میں یوں لوں کہ ایک حلال کی باؤنڈری ہے جی اور ایک حرام کی باؤنڈری ہے اس کے بیچ میں جو اسپیس ہے اس میں بھی ایک حد کا جی تعین جی کیا جی ہوا جی ہے جی مجتبع کیونکہ مشتبہ جو چیزیں ہیں ان میں بھی ایک حد کا تعین کیا ہوا ہے اور یہ بات اکیلی طور پہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے مطلب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں یا گاڑی بہت اسپیڈ میں ہے اور آپ کو ایک ایک باؤنڈری پہ جا کے رکنا ہے تو آپ کو اس سے پہلے ہی کچھ رکنے کی کوشش شروع کر دینی ہوگی اگر آپ بالکل ہی اپنی لائن پر آ کر یعنی جہاں پہ آپ کو سٹاپ ہونا ہے وہاں پہ آ کر رکنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ وہ لائن جو ہے وہ باؤنڈری جو ہے وہ تو پھر آپ کا چلان بھی ہو سکتا ہے اگر سگنل توڑ گیا توڑنے خواہشات کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی دو حیثیتیں جی اب خواہشات سفیا کرام نے لکھا کہ جس قدر بندے کی خواہشات وسیع ہوں گی جس قدر خواہشات بندے کی زیادہ ہوں گی وہ شخص بے سکونی کا شکار بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے یہ بات بالکل درست ہے صحیح بندے کے جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے مستریب ہو جاتا ہے حالت استرار کے اندر آ جاتا ہے پھر اپنی وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت سارے کام کرنے کر پڑتا ہے کر, کر ڈالتا ہے کہ جو نہیں کرنے چاہیے جی اب اس کے لیے چاہے وہ ناجائز کام کرنے پڑے ہو چاہے جائز کرنے پڑے ہو چاہے کسی کا حق طرف کیا کرنا پڑا ہو یا کچھ بھی کرنا پڑا ہو وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بساوگات انسان ایسا کر گزرتا ہے اور پھر بھی اگر خواہش پوری نہ ہو جی تو پھر بندہ بے چین ہو جاتا ہے راہ تو سکون اور بے اطمینانی کی کیفیت میں آ جاتا ہے لیکن بعض خواہشات ایسی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ وہ اگر خواہش ہو بھی تو راحت و سکون کا سبب بنا کرتی ہیں جیسا کہ اب خواہش ہے کہ نبی کریم علیہ اصلاۃ اسلام کے دربار میں حاضری کا شرف مل جائے حاضری مدینہ کا موقع مل جائے حج کا موقع مل جائے یہ خواہش ایسی ہے کہ اس خواہش کو بندہ سوچتا ہے اچھا یہ خواہش تو ایسی ہے دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے نا کہ اگر بندہ کسی کو پسند کرتا ہے کوئی چیز کسی چیز کو اس کو خواہش ہے اور پھر پتہ لگا کہ فلاں بھی اس کو اس کی خواہش رکھتا ہے تو ایک جو ہے وہ مقابلے کی فضا بن جاتی ہے جی وہ ایک جو ہے عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے ماحول عجیب ہو جاتا ہے لیکن یہ جو مدنی خواہشات ہیں یہ جو اسلامی خواہشات ہیں اس کے بارے میں اگر پتہ چلے کہ میرا جو مطلوب ہے وہی وہ فلاں کا بھی مطلوب ہے تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے اس سے جو ہے ارادت بڑھ جاتی ہے حاضری مدینہ کا پتہ چلے کہ وہ بندہ بڑا عاشق رسول ہے مدینہ کی حاضری کے لیے کے طرفتا ہے تو بندہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے فسلے سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عشق کا صدقہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مدین شریف کا عشق اور محبت جو ہے وہ عطا فرمائے تو یہ دو حیثیتیں ہیں ہمیں اپنا یہ تعین کرنا ہے آج کے سلسلے کے اندر مدنی چینل کے ناظرین जी. یہ آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں اور ہم سب اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں ہمیں اپنا یہ تعین کرنا ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمارے لیے راحت و سکون کا باعث ہیں یا میری خواہشات ہماری خواہشات جو ہے وہ بے اطمینانی اور بے سکونی بے چینی کا سبب ہیں اگر اس کا تعین کر لیں اور اس کے مطابق چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سلسلے سے ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوں گے آپ نے جو بات شاہ فرمائی ہے بہت ہی خوبصورت بات شاہ فرمائی اس کے ساتھ عبد الواج نے جو لفظ کہا تھا اس کے تحت میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں عبد الواج نے کہا کہ نفس کی جو مثال ہے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے اچھا یہ نفس کی ایک طرح کی فطرت ہے کہ آپ اس کو جتنی اس کی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں گے وہ مزید حلوی مزید حلوی مزید کا مطلب جو ہے نا وہ تقاضا کرتا رہے گا اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے مزید آگے بڑھتا رہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے دی. تو پھر وہ ناجائز چیزوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ہم اس جہد پر اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے بہت ہیں بہت خوبصورت جی تو ہمارے بزرگان دین صاحبہ کرام علی مردوان اچھا اولیاء کرام رحیم اللہ وہ جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو یہاں تک کتابوں میں واقعات ملتے ہیں عبد الواج بھائی کے ٹھنڈا جی پانی پینا ترک کر دیا جی اپنے اپنے نفس کو بہت دور سے جیسے کہ بیروز بہنی مثال بہت دور سے روک رہے ہیں تاکہ اس کے قریب ہی جانے کی نوبت نہ آئے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو میں روک لوں جب ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں دنیا کے جو نظارے ہیں ان کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں تاکہ ہم نفس کو اس کی جائز چیزیں بھی نہیں دیں گے تو وہ ناجائز چیزوں کا تقاضا نہیں, نہیں, لازم نہیں لازم کرے گا قرآن کریم نے دیکھے کتنے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے اس کو نفس کو روکنے کے بارے میں بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کتنا اس پر اجر عطا فرما رہا ہے اسلام کی نظر میں وہ شخص کتنا قابل احترام ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَا نَفْسَ عَنِ <الْحَوَى> اب بعض خواہشیں ایسی نفس کر رہا ہے کہ جو گناہ کی طرف لے جانے والی لیکن اب نفس کو کیا کرنا ہے ڈرانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے حساب کتاب کے کا خوف دلانا ہے اور یہ یہ اس کو جو ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر یہ راسک کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے و نہنف عنل ہوا اپنے نفس کو خواہشات پوری کرنے سے منع کرے روکے رکھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان جنت ہی وا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا سبحان اللہ اور اسی بات کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلی من مقام عرب بھی جنتا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دو جنتیں تو جو نفس کو جائز خواہشات سے روکتا ہے پھر ناجائز خواہشات کی طرف بڑھنے سے اللہ کا خوف دلاتا ہے اور اس سے رک جاتا ہے اس سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ان نل جنت ہی اللہ سبحان اللہ اچھا پھر یہ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان تقاضوں سے روک لیتے ہیں تو وہ کتنے اللہ کے نیک اور پیارے اور مقرب بندے ہو جاتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ اگر ہمیں کسی خواہش سے روکتا ہے اور وہ بری ہے تو اس کا آلٹرنیٹو بھی فراہم کرتا ہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی بحثیتی مسلمان جیسے ہمارا ایمان جو ہے وہ آخرت پر ہے اگر کوئی نوجوان ہے اور جوانی کا منہ زور تقاضا اسے کسی بہت بڑے گناہ پر ابارتا ہے تو وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کرے حضور فرماتے ہیں کہ جس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی حدیث مبارکہ کا مفہوم اور وہ اس طرف نہ گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا رجید بھائی ایک روک کر میں آیت کی تشریح کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان جی اچھا تو جو جوانی کے موزور تقاضوں کو لگام دے دے اس کو کوئی صاحب منصب گناہ کی طرف بلائے لیکن وہ رک جائے خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی رضا چاہتے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نوجوان جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا سبحان اللہ اچھا ہر تقاضا آپ کو کھینچے گا آپ اپنے آپ کو روکیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں شراب پینے کی اگر بری عادت ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ شراب سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس شریعت کے حکم کو یاد کرے جس میں کہا گیا کہ جو آج شراب سے بچتا ہے اس کو قیامت کے دن اس کو جنت میں شراب طہور پلائی جائے گی سبحان اللہ جو آج کے دن بڑی محنت سے کمائی ہوئی اپنی کمائی کو مال و دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کر دے اگر اس کا نفس اس کی خواہش اس کو روکے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آج ایک دے رہا ہے کل اللہ نے چاہا تو ستر اور اگر چاہا تو اس سے بھی زیادہ اس کو ملے گا تو بحثیت مسلمان آخرت کی طرف آخرت کے تقاضوں کی طرف آخرت کے انعامات کی طرف اگر ہماری نظر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز عزیز ہم خواہشات سے اور بری خواہشات سے بچ جائیں گے خواہشات, خواہشات کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ خواہشات تو ایک کتنی چیز ہے جی اچھا فطری تقاضے بہت سارے ہیں خواہشات کے علاوہ بھی بہت سارے فطری تقاضے ہیں یعنی ہماری جبلت میں ہماری فطرت میں ہمارے مزاج میں وہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں لیکن اگر ہم بے لگام ہو کر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو بہرحال وہ دنیا میں بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہیں اب یہ دیکھنے ہی کا ایک ففت ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے ہماری کے ذریعے ہمیں قوت عطا فرمائیے کہ ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں کانوں کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک حدود اور باؤنڈری ہمیں طے کرنا پڑیں گی اب خواہشات کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہم بے لگام نہیں ہو سکتے کہ ٹھیک ہے جی جو خواہش آ رہی ہے ذہن میں دل میں مزاج میں اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں تو یہ انداز درست نہیں ہے یہاں میں دو احادیث کریمہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو اسی حوالے سے مجھے نظر آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقل مند وہ ہے اب دیکھیے مندی کا تعین کیا جا رہا ہے خواہشات کے حوالے سے کہ اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے اور آجز اور لاچار بے بس سے کمزور ہے گویا کہ وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عزوجل پر لمبی امیدیں رکھے اب یہ کہ اقل مند وہ ہے جو نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے کمزور کرے اور ان پر ہاوی آ جائے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اسلاف نے حلال چیزوں پر بھی روک ٹوک لگائی اس لیے کہ وہ حرام میں نہ جا پڑے ایک ایسے بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ علیہ رحمت ہے انہیں کسی حلال چیز کی طلب تھی لیکن وہ ضروریات میں سے نہیں تھی ایسی چیز نہیں تھی کہ اسے استعمال نہ کریں تو دنیا کا دین کا کوئی نقصان ہو ایسی چیز نہیں تھی ظاہر سی بات ہے تو انہوں نے تیس سال تک وہ چیز استعمال نہیں کری وہ حلال چیز کھانے پینے کی کوئی چیز تھی وہ تیس سال تک انہوں نے استعمال نہیں کری یہاں تک کہ نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تو پھر کہیں جا کر انہوں نے وہ چیز استعمال کری اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اقل مند اور دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے یہی حقیقی دانا لوگ ہیں اور ایک اور حدیث میں فرمایا نفسانی خواہشات سے بچتے رہو کیونکہ یہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے اور عمران بھائی واقعتاً ایسا ہے کہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں خواہشات جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں آپ دیکھیں لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھو بھئی یہ کیوں کر رہا میری مرضی میری خواہش ہے میرا عمل ہے میرا معاملہ ہے میری تمنا ہے میری آرزو ہے میں کچھ بھی مانگوں میں کچھ بھی کروں آپ کو اس سے کیا اب اگر ہم دیکھیں تو لباس کے حوالے سے خواہشات بڑی مختلف ہوتی ہیں وہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے انوکھا سب سے منفرد سب سے الگ اسٹائل کا لباس پہنوں اسی طریقے سے رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی مختلف خواہشات ہوتی ہیں گھروں کے حوالے سے مختلف خواہشات ہوتی ہیں گاڑیوں کے حوالے سے مختلف خواہشات ہوتی ہیں اچھا کچھ لوگوں نے مشغلے خواہشات کے پالے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی جو ہے وہ گھڑیاں جمع کر رہا ہے کوئی ڈاک ٹکٹ جمع کر رہا ہے تو سکے جمع کر رہے ہیں تو اس طریقے کی جو خواہشات ہوتی ہیں اب یہ جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان شاء موضوع کی طرف واپس آئیں گے لیکن پہلے کوئی کہا جا رہا ہے کچھ کالز ہیں اور جو کالز والوں کی خواہشات ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ طاقتور ہیں تو بڑھتے ہیں کالز کی طرف جی پہلی کال دیجیے السلام علیکم و رحمۃ جی میں راول پنڈی پنڈوڑا سے نیم ڈوبھی بات کر رہا ہوں آج آپ کا ٹاپک خواہشات ہے جو کہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور مجھے اس میں خیال میں مدنی محول میں ہوئے تقریباً آٹھ یا نو سال ہوئے ہیں جب میں اس محول میں نہیں تھا تو اس ٹائم میری خواہش تھی جب آنے کے لیے جن میں دس بارہ ہوتا تھا تو سبز بکری والے دس دینے آتے تھے تو میری خواہش تھی کہ کاش ان کو بھی ٹی وی چینل کوئی مل جائے جہاں پر ہم لوگ سے اٹھا تو میری یہ خواہش اللہ کا شکر ہے پوری ہوئی اور اب میری ایک اور دو خواہشات ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جہاں دعوت سامنے اتنی ترقی کی ہے اور انٹرنیٹ ریڈیو بھی آ گیا ہے تو میری خواہش ہے کہ اب ایف ایم ریڈیو پر بھی ڈبل اسلامی آ جائے تو ہم لوگ اس سے حل لمحہ فائدہ اٹھا سکے کیونکہ یہاں پر لائٹ کا اتنا پرابلم ہے کہ لائٹ سے زیادہ کھینٹی نہیں ہوتی ہے خاص کر دور دراز علاقوں میں تو جب لائٹ ہوگی تو نیٹ کام کرے گا اس لیے ایف ایم پہ اگر ڈبل اسلامی آ جائے اور انٹرنیٹ کے بغیر بھی ریڈیو ہو تو بہت اچھا ہے اس سے ہم ہر لمحہ فائدہ اٹھا سکیں اور نمبر تین میری خواہش ہے کہ اللہ کرے مجھے اتنا اتنا مال دولت اللہ پہ دے کہ میں ڈبول اسلامی کے تحت ہاں مسجد میں سکور اپنے والدین کی اس سوا کے لئے ایک آمین آمین آمین بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کا بول فرمائے ماشاءاللہ اللہ مرحبہ آپ کے جذبات ہیں آپ نے اپنی خواہش کا بیان بھی فرمائے کہ خواہش تھی اور پوری ہو گئی ہے الحمدللہ للہ احسان اعلیٰ نہیں جائز خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے نعمت کی صورت میں اگر ہے وہ مل جائے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے آپ نے جو مشورہ دیا ہے اللہ نے چاہا تو ان اللہ یہ مشورہ ہم مجلس کے سامنے رکھ دیں گے امید ہے کہ نگران شرا سلسلہ سن رہے ہوں گے تو ان تک بھی پہنچ چکی ہوگی اور اگر ممکن بن پڑا دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں مختلف مجالس ہیں ان کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے جدید دور سے ہم آہنگ رہتے ہوئے شریعت کی حدود میں دین اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں اور دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کے لیے جو بھی جائز ذرائع جن کی ہمیں اجازت ملتی ہے اور تنظیمی طور پہ بھی ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو انہیں استعمال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں انہیں اختیار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ بھی کریں گے آپ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایسا ایسا کرتا تو بالکل یہی جذبات ہمارے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بھی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں دیا ہے اور اس پہ آپ کو اپنا جو بھی آپ کے مطلب یہ نیت ہے اللہ رب العزت دلوں کے حال سے باخبر ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے اور ان نملع البنیات کے تحت علما نے اس طرح کی روایات لکھی ہیں کہ اس پہ ثواب ملتا ہے نیت پہ ثواب ملتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا ہم بھی نیت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران بھائی کہ ایک تو یہ نا کہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ جا کے کوئی ڈونیشن دیں ایک تو یہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ ڈونیشن تو ہم میں سے ہر ایک شخص دے ہی سکتا ہے ایک روپیہ تو دے سکتے ہیں دس روپے دے سکتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے نا اپنی وش لسٹ کا اظہار کر دیا ہے جی خواہشات کی فہرست کا اظہار کیا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی جو ہے وہ وش لسٹ ہوا کرتی ہے خواہشات کی فہرست ہوا کرتی ہے کسی کی دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے کسی کی دینی اعتبار سے ہوتی ہے اور جو آپ نے بات کی کہ جو ہمارا ذہن ہے جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا واقعی آپ کا کہنا درست ہے حدیث مبارک میں بھی جو ہے وہ یہی ارشاد فرمائے گا فائنل رینا نفس کے سخاوت جو ہے وہ دل کی ہوا کرتی ہے کسی کے پاس جو ہے وہ کروڑوں روپے ہیں وہ جو ہے کچھ دیتا ہے اور کسی کے پاس ہیں ہی دس روپے وہ اس میں سے آٹھ روپے دے دیتا ہے اس میں سے پانچ روپے دے دیتا ہے تو گنا کا تعلق جو ہے اپنا سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے مال کے ساتھ نہیں ہے جتنا دل کی سخاوت ہوگی بندہ اتنا جو ہے رائے خدا میں خرچ کیا کرتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سورب ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں امیدیں آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ ہے بول لیتے ہیں انشاءاللہ پھر پیر صاحب کے بعد انشاءاللہ اللہ نگران شور تشریف لے ہی آئیں گے چلیں جی دکھائیے کیا ہے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عاشقہ رسوری صلی حبیب صلی محمد یہ میرے پاس اشکوں کے برسات ہے اس میں ایک بہت پیاری دیکھی ہے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے روزہ انور پر سلام ارض کیا السلام سلام یا سید المرسلین تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی المسلمین تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائن مصطفیٰ پے شاع غوف اعظم امام آزم ابونی فا خوشبری آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت پونے نو بجے اور تقریباً ساڑھے نو بجے اجتماع ذکر و نات ہے اور اس میں الحمدللہ مدینہ شریف کے زائرین جو آشکا نسول ہیں دعود اسامی والے وہ بھی تشریف لائیں گے اور ان کو رخصت کریں گے ان شاء اللہ میرے بھی نیت ہے میں بھی حاضر دوں انشاءاللہ شاء آپ بھی تشرل لائی ہے یا پھر مدنی چینل پر حاضر رہ خوب ان شاء پڑھی جائیں گی اور یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ حاضرین اور ناظرین کے کال بھی لیے جائیں گے اور سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ یہ سب ٹیلی کاسٹ ہوگا ضرور شرکت کیجئے گا آج رات ساڑھے نو بجے مدنی چینل پر علیہ محمد خان اللہ تعالی علیہ محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ آج رات بھی مدنی مذاکرہ اور اجتماعی خدمات کا سلسلہ ہوگا اس میں بھی آپ شرکت کیجئے جیسے کہ امیر سنت نے فرمایا اچھا مدنی چینل پر تو یہ جائے گا عمران بھائی لیکن یہاں آگے سننے کی بھی اپنی برکات ہیں پیدان مدینہ میں آ سننے کی بھی اپنی برکات ہیں بالکل اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کوششیں جاری ہیں کہ نگران شورج ہے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری گفتگو میں شامل ہو جائیں اور پھر ہم ان سے اپنے سوالات کر سکیں اور جو بھی ہماری گفتگو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے خواہشات ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں اس کو فوکس بنائیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ غلط ہے سارے راستے غلط ہیں تو جائیں کہاں ایک سیدھا راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے اگر ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی خواہش کے حوالے سے ہمیں رہنمائی چاہیے ہوگی تو سیرت طیبہ سے ملے گی دین اسلام سے ملے گی شریعت اسلامیہ ہی سے ملے گی کیا کہیں گے عمران بھائی دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اسلام نے ہماری کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں کی کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو زندگی کے کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتا ہو ہمارے اسلام نے ہر حوالے سے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اب اسی طرح جو آپ نے سیرت کے حوالے سے بات کی بالکل سیرت ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے اور بہترین ایک چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل بنا کر ہم اپنی اچھی زندگی کو کامیاب زندگی کو گزار سکتے ہیں اور اسی طرح خواہشات کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ خواہش وہ خواہش اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم بعض لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہیں میروز بھائی اور یوسف بھائی کے ہم بعض لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہیں تو ان کی خواہشات پہ بھی رشک آتا ہے ان کی خواہشات پہ رشک آتی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ قابل رشک ہوتی قابل رشک ہوتی ٹھیک ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے جان چھوڑانے کا دل کرتا ہے یار کہاں پھنس گئے ہم لوگ تو اس میں بنیادی فرق کیا ہے کہ ایک بندے کی خواہش قابل رشک ہیں اور ایک بندے کی خواہش جو ہے وہ قابل نفرت ہیں بندہ اس سے نفرت کرتے ہوئے جان چھوڑاتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی فرق جو ہے نا وہ صحبت کا ہے ٹھیک ہے جو بندہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کے گیدرنگ ان کا اٹھنا بیٹھنا اس کا ملنا جلنا اس کا ہلکا احباب اگر جو ہے وہ نیک لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بھی اسی سمت میں دوڑنے لگ جاتی ہیں اس کی خواہشات کی ترجیحات اسی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہیں اور پھر واقعی اس کی خواہشات اچھی ہوتی ہیں اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی صحبت بری ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے جس کا جو ہے وہ ہلکا احباب ہی گندا ہے برا ہے تو اس کی خواہشات کے ترجیحات بھی اس طرف ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ جو شخص جو ہے وہ شراب پیتا ہے تو وہ اگر ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی خواہش شراب پینے کی خواہش اور طلب آرزو تمنا کا اظہار بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نارمل ہے اور وہ ڈاکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے چوروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اب اس کے خواہشات بھی یہ ہوں گی کہ یہ اتنی بڑی چوری کر کے لایا ہے میں اس سے ڈبل زیادہ بڑی چوری کر کے لاؤں گا یہ کروں گا تو صحبت کا اس میں بہت بڑا جو ہے وہ افیکٹ ہے امپیکٹ پڑتا ہے ذات کے اوپر بندے کی اور ہماری صحبت اگر اچھی ہوگی ہم نے اگر اپنی خواہشات کو اچھا کرنا ہے تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی پھر آپ دیکھیں آپ کی خواہشات کا انشاءاللہ رنگ کیسا ہوگا اور آپ کو کیسی اس کی برکتیں ملیں گی بھائی ضروری یہ ہے کہ اب خواہشات پر تم بات کر رہے ہیں ہر شخص کی تقریباً بہت ساری آپ نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں آپ کی بھی شروع میں کی جیسے آپ نے فرمایا تو اب ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کی خواہش کی تکمیل میں وہ کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں کر رہا ہے دیکھیں یہ کسی کو, پیدا کو بھی نہیں جی بات آ, رہا بات آ رہی ہے نا جی آپ آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ یہ سوچ پیدا بھی کیسے ہوگی اس کو تو یہ سوچ ملی نہیں رہی جی جی یہ بات اس کے ذہن میں آئے گی کہ جس کا مذہب ہی ذہن ہوگا میں کسی کی ہر چلفی کو نہیں کر رہا ایسے جو لوگ ہیں ایسے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے قرآن کریم کے قائد بھی وہ بھی کرتا ہوں لیکن پہلے یہ ہمیں ایک تو مثالوں سے سمجھ لینا ضروری ہے کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ایک شوق ہوتا ہے ون ویلنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے اسی طریقے سے پریشر ہارن لگا کر اپنی گاڑیوں میں رکھتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل تو کر رہے ہیں لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسروں کی حق تلفی کا سبب بن رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مطلب ضرور کیا لازمی ہے کہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل میں دوسروں کو تکلیف نہ دیں فی نفسی وہ مبا بھی صحیح لیکن وہ آپ دوسروں کی تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے اب جو مثال آپ نے دی نا کہ ایک شخص سے وہ اگر ڈاکوں کی چوروں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر یہی شوق پیدا ہوتا ہے yeah. ایک شخص شرابی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر یہی شوق پیدا ہوتا ہے اچھا جب ایک شخص کسی کی صحبت کی وجہ سے کسی برائی میں مبتلا ہو گیا اب قیامت کے دن بس کی خواہش کیا ہوگی یہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے وہ کیا کہے گا کہے گا سرن الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہے گا لیانی لم اتخ فلان خلیلا وہ کہے گا کاش اب یہ جو لئیتا کا لفظ ہے نا خواہش کے لیے استعمال ہوتا تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر لئی لم اخذ فلان الخلی وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو گئی اللہ عنہ. اب وہ اس چیز پر غور نہیں کرتا کہ دنیا میں تو اپنی نفس کی اپنے نفس کی جائز ناجائز تمام خواہشات کی تکمیل میں اللہ کے رسول کو ناراض تو کر دیا لیکن اب اس کا حال کیا ہے وہ کہہ رہا ہے لئی تعلیم تخن خلیدہ کیونکہ اب اس کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے آخرت برباد ہو گئی تو اب کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا اسی طریقے سے دوسرا شخص ہے جو نیکیاں نہیں کر سکا اور برائیوں میں مبتلا رہا جب وہ دیکھے گا کہ نیک لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جو گناگار ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اسے بھی اپنی آخرت برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فجر میں اشاد فرمایا یقورو یا لیتنی قدمت قدم تو لحایا اللہ, اللہ وہ کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے ریحیاتی جو آخرت کی زندگی ہے کاش اپنی زندگی کے لیے میں کچھ نیکیاں آگے بھیج دیتا یا لئی تنی قدم تو کاش میں کچھ نیکیاں کر لیتا لیکن اب اس کی یہ خواہش ظاہر اس کی تکمیل کی صورت تو نہیں ہے اس کی تکمیل کا جو صورت تھی جو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا جو اس نے عمل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے فرامین پر وہ تو دنیا میں کرنا تھا اب وہ اب تو وہ نہ ہو سکا تو اب یہ آخرت میں بھی کچھ خواہشات کا اظہار کرے گا تو جو اس کو فائدہ نہیں دے گی تو لہذا یہی بہتر ہے کہ آخرت میں جا کر پچھتا کی بجائے وہ دنیا میں سے نیک اعمال کر لے کہ جو اس کو آخرت میں پھتانے سے بچا لیں صحبت سالے ترا سالے کُند صحبت تالے ترا تالے کند اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو تو بھی نیک ہو جائے گا اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا بدبختوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو تو بھی بدبخت ہو جائے گا نفس جو ہے وہ چور ہے وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے کچھ عادتیں چورا لیتا ہے اس سے کچھ خواہشیں چورا لیتا ہے آپ اگر کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے کہ جو بہت مہنگا سیل فون یوز کر رہا ہے فی نفسی مہنگا سیل فون برا نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں وہ بہت مہنگا سیل فون یوز کر رہا ہے اس کے بعد بہت مہنگی کار ہے وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ کروڑوں کا گھر ہے تو اب جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن آخرت کی طرف شاید نہ جائے آپ آخرت کے بارے میں نماز روزے کے بارے میں شاید نہ سوچیں بلکہ آپ سوچیں گے تو اپنی دنیا بنانے کے لیے میرے پاس بھی اس طرح کا سیل فون آ جائے تاکہ میں بھی سوسائٹی میں اسی کی طرح اٹھ بیٹھ سکوں میرے پاس بھی ایسی کار آ جائے میرے پاس بھی ایسا بنگلہ آ جائے اس کے برعکس اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں جیسے توجہ دلائی تھی مہروز بھائی نے کہ مدنی مذاکرہ ہفتے کی رات کو ہوتا ہے تو آپ تشریف لائیں تو امیر سنت کی صحبت میں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از صد سالات آتے بے ریا مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی جو ہے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا یہ سو سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو ریاکاری کے ذرے سے بھی پاک ہو سو سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو اخلاص پر مشتمل ہو اللہ اکبر تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف ہماری ترجیح جو, جو بچے ہوتے ہیں نا بڑے لوگ بھی ہیں لیکن بچوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ایڈ دوسرے کو مطلب تھوڑا دیکھ کر ہی چیز لے رہے ہوتے ہیں اسی لیے بالکل جو والدین ہیں نا ان کو اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے ان کے بچے کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مطلب وہ جو آپ نے مثالیں دی نا بالکل ایسے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ اگر آپ کے بچے ایسے اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ جن کا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو ان کا اپنی چادر اتنی نہیں ہوتی جتنے وہ پاؤں پھیلانے کے لیے پھر اپنے سے خواہشات کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے مجھے ایسا موٹر سائیکل چاہیے مجھے کار چاہیے مجھے فلاں چیز چاہیے ایسا لباس چاہیے ایسا سیل فون آپ نے جو مثال تو وہ جو ہے اب والدین اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے جی جب نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ بچہ اپنے والدین سے باغی ہو جی ہوتا ہے غلط راستے کی طرف, طرف جا رہے ہیں کہ جی میرے والد دیکھو فنح کو دیکھو فنا دیکھو وہ یوں یوں کرتے ہیں یہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں ہمارے والدین کیوں لے کے نہیں دے رہے ہیں جی ہمیں نہیں مل رہا ہے وہ پھر والدین سے جو ہے مزید ہو جاتی ہے والدین سے لڑنا جی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں پھر جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں ایسے اسی لیے ضروری یہی تھا کہ اس کو ایسی صحبت دی جاتی کہ جو اس کے دل کے اندر تقوی پرہزگاری اور پیدا ایک بات میں یوسف صبح آپ کی بات کے تعلق سے ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ نے بچوں کے اسکول کے حوالے سے ذکر کیا تو میرا بیٹا الحمدللہ للہ دارالمدینہ دعوت اسلامی کا جو اسلامی اسکول سسٹم ہے اس کے اندر زیر تعلیم ہے اور اس میں پڑھ رہا ہے تو دارالمدینہ کا ماحول آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی اور مذہبی ہے ایک مرتبہ ہم کسی اسکول کے پاس سے گزرے اور اس اسکول کے اندر کوئی پارٹی ہو رہی تھی اس میں گانے بج رہے تھے میرے بیٹے نے وہ بات کی آپ یقین کریں اس کی بات کو سن کر جو مجھے سکون ملا جو مجھے اطمینان اور ایک خوشی دل کے اندر پیدا ہوئی وہ جو وہ بیان سے باہر ہے میں اس کو الفاظ کی شکل نہیں دے سکتا میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ پپا اس اسکول اس کے اندر گانے بج رہے ہیں اسکول اس میں تو گانے نہیں بجتے یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہو گیا پانچ سال اس کی عمر ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہو گیا ذہن یہ بن گیا کہ اسکول میں تو گانے بجتے نہیں ہیں مگر اس میں کیوں بچ رہے ہیں تو یہ ہے دارالمدینہ کے اندر جو ہے وہ ہماری تربیت کا نظام کہ بچوں کو ماحول ہی ایسا دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کا ذہن یہ بن گیا کہ اسکولوں کے اندر یہ کام نہیں ہوتے اور نہیں ہونے چاہیے اب وہ بچہ کیا ہے وہ چلتے پھرتے بھی کھیل رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ہمارے دارالمدینہ کے بچوں کی زبان پہ یا تو قصیدہ بردہ شریف ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی کلام ہوتا ہے کوئی ناز شریف ہوتی ہے اصل میں عمران میں بچوں کا تو ایسا ہے نا کہ وہ خالی ورق ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ جیسی صحبت پائیں گے جیسی تربیت ان کی ہوگی وہ اسی مزاج میں ڈھلتے چلے جائیں گے چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو اگر کسی شخص کی عادت یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے سننے والا ہے نعتے سننے سنانے والا ہے تو اس کے گھر کے بچے جو ہوں گے انہیں دلچسپی قرآن میں اور نعتوں میں ہوگی اچھا اور کسی کی اس کے برعکس ہے تو پھر وہ برکس والے ہی معاملہ ہوگا اب اگر ہمارے بچے یا جو بھی جس جس کے بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں یہ تو یہ نسخہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے فرمبردار بن جائیں اور یہ ایک شکایت عام ہے والدین کی یعنی ایک شکوا تو یہ ہے نا کہ ہماری ہم صاحب اولاد نہیں ہے ایک تو یہ ہے خواہش کہ ہمارے اولاد کی ترکیب بن جائے لیکن اس سے بھی بڑی خواہش اور بڑی عجیب خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد تو ہے لیکن بچارے والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں اب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے ہماری فرما بردار بن جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ خالی صفحہ تھا تو اس پہ ہم نے جس نے جو چاہا لکھنے دیا ہم اب جب وہ پورا کالا ہو چکا ہے سیاہی سے پورا بھر دیا گیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نورانی قلم سے کچھ جملے لکھ دیے جائیں جو چمکنے لگے بے شک اللہ رب العزت رحیم و کریم اور قادر و مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن ہم اس کو غور کرنا چاہیے کہ آج میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کو جو اس نہج پہ, پہ پہنچی ہے اس میں میرا کتنا کردار ہے یہ ایک والدین کی جہز سے بیان کر رہا ہوں اب اس کو کوئی اولاد جو ہے وہ یہ دلیل نہ بنا لگے دیکھو تم نے ایسا کیا تھا تو اب ایسا ہے نہیں ہمارے ہاں عائد اپنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں البتہ والدین ہوں یا اولاد ہوں جب بھی زندگی میں کبھی اور یہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے اللہ کرے ابھی ہی ہو جائے آمد. کہ یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں میں ٹھیک راستے پہ نہیں ہوں بلکہ اگر یہ احساس نہیں ہو رہا تو اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں تو فوراً سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے آمد. کہ وہ معاف فرمانے والا ہے اور وہ اس کا کرم ایسا ہے کہ ہم غلطیاں کریں ہم اس کی نافرمانیاں کریں پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کریں وہ پھر اپنا فضل فرماتا ہے اپنی رحمت فرماتا ہے نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامت ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کبیر ہماری خواہش تھی کہ آپ آ جائیں اور آپ آ گئے خواہش پوری ہو گئی ہے تو دم میں دم آ گیا ہے آج ناظرین سے زیادہ ہمیں کی اللہ دولار. سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں کچھ تو ہم نے بتا ہی دیا لیکن آپ کی زبان سے پتہ چلے وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی سلسلے میں ہیں, کیا مصروفیات ہیں کیا جدول ہیں اور بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی آپ ماشاء مدنی چینل کے سلسلے میں حاضر ہیں تو کیا نیت ہے کیا معاملات مجھے اصل میں آواز ریپیٹ آ رہی ہے اب نہیں آ رہی ہاں ریپیٹ آ رہی ہے مجھے تو وہ جو وہاں اسلام بھائی ہیں تو ریپیٹ میں میں دوبارہ سن رہا میری آواز کو اگر پاسبلٹی ہے تو ریپیٹ روک دیجیے گا الحمدللہ رب العالمین الطب و سلام وال سید سلیم اس وقت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر سفی نگر میں ہوں اور یہاں پر فینکس ایک علاقہ ہے اس میں فیضان مدینہ قائم ہے الحمدللہ رب ربی العالمی وہاں دو روزہ تربیت اجتماع ہے ہفتہ اور اتوار کا تو تربیت اجتماع الحمدللہ جاری ہے اور اس تربیت اجتماع میں بیانات بھی جاری ہیں پھر چلتا رہا اور یہاں مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو ہے ہمارا انگلش ٹرانسمیشن اس کے لیے بل خصوص یہاں پر حاضری کا وہ بنا ہے تاکہ رمضان مبارک میں ہم انگلش ٹرانسلیشن کو مزید پراپرلی چلا سکے کیونکہ انگلش ٹرانسمیشن جو ہماری چلتی ہے اس میں جو میجر جو ہمارا حصہ ملتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور یو کے مبلم کی طرف سے ترقی بنتی ہے تو الحمدللہ یہاں یہ سلسلہ بھی ابھی ترقی ہے ماشاءاللہ اللہ آج ہمارا سلسلے کا موضوع ہے خواہشات مدینہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے خواہشات خواہشات نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی مدنی چینل کے ناظرین یہ ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں کوششیں کوشش جاری ہیں جیسے ہی دوبارہ رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ از نگرانی شرح کی طرف بڑھتے ہیں عمران بھائی کیا کہیں گے اس وقت کہ نگرانی شعرا وہاں گئے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں ہی مچانا مقصود ہے یوسف بھائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس میں بھی وہی سبب پایا جاتا ہے جیسے کہ نگرانی نے فرمایا کہ مدنی چینل انگلش انگلش جو مدنی چینل ہے ہمارا اس کی ٹرانسمیشن کے لیے بالخصوص رمضان کی جو اس کی ٹرانسمیشن ہوگی نشریات ہوگی اس کی تیاری کے لیے تشریف لے کر گئے جی تو پہلے یہ کہوں گا جی سر آواز پہنچ رہی ہے اچھا وہ آپ کو جی عمران بھائی کچھ کہنے جا رہے تھے جی میں یہ ایسا کر رہا تھا کہ آج مدنی چینل کے ناظرین سے زیادہ ہمیں آپ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اپنے سلسلے کے اندر کیوں ایسا کیا ہو گیا تھا اس وقت تو جی اچھا پہلا سوال یہی ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں پہلا سوال یہی کر لیتے ہیں آپ سے جو خواہشات ہیں ہم نے بھی جو گفتگو بن سکتی تھی وہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں پہلا سوال میں یہ رکھ رہا ہوں کہ خواہشات جو ہیں اب وہ تو آ رہی ہیں جیسے کہ ابھی ہماری خواہش تھی کہ آپ آ جائیں بس جلد از آپ ساتھ آ جائیں تو اچھا رہے گا تو اب ان کا تیک ایسی ہو کہ کون سی خواہش درست ہے کون سی درست نہیں ہے کس میں اخلاص ہے کس میں اخلاص نہیں ہے کس میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے کس میں نہیں ہے یہ مطلب کیسے ہو اب جیسے ہم تو خواہش بنا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ آ جائیں اور ہم اپنے سمجھ رہے کہ اچھی خواہش ہے اب آپ نے آ کے تو ہے ویسے اچھی میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو عرض کر دوں لیکن آپ ہمارے لیے مدنی پھول دے دیں نہیں اس میں ارتھ یہ نا کہ یہ سب کا تعلق علم سے ہے اگر علم ہوگا تبھی تعین ہو سکے گا کہ میری خواہش شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے خواہش کے پورا ہونے یا نہ ہونے میں رب کی رضا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے علم کے اوپر اور ایک ٹاپک ہے آپ کا اور ماشاءاللہ یوسف بھائی نے بھی جو بیان کیا ہمارے عبد الواجد بھائی نے بیان کیا عمران بھائی کی بھی کچھ بدری پل میں نے سنے تھے آپ کی بھی کچھ بدری پل سنے تھے آپ نے عقل پر بھی چند روایتیں بیان فرمائی ہیں عقل کے معیار پر تو عرض یہ ہے کہ یہ سب کا تعلق علم سے ہے اور اس میں قرآن اور حدیث اور پھر بزرگان دیر فقاہ کرام کے جو اقبال ہیں جب تک کہ یہ پتہ ہی نہ ہو تو آدمی کیسے تعین کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو بنیاد جو بنے گی وہ علم بنے گا اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے عاشق نے رسول کو وقت دینا ہوگا وقت دیں گے تبھی علم حاصل ہوگا اور اس وقت آپ کو ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہماری یہ خواہش یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے جیسے ہیرس ہے انسان ہیرس سے فارغ نہیں ہو سکتا لالچ سے فارغ نہیں ہو سکتا اب ہرس سے تو وہ ہرس کی کس قسم میں وہ ہے آیا کہ وہ مذمت والی سے ہے بری سے ہے اچھی سے ہے پسندیدہ ہرس ہے یا غیر پسندیدہ حرص ہے غیرت ہے پسندیدہ غیرت ہے غیر پسندیدہ غیرت ہے, غیر پسند ہے، اخراجات ہیں پسندیدہ اخراجات غیر پسندیدہ اخراجات ہیں ان تمام تر چیزوں میں کہ کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا بلیک ہے کیا وائٹ ہے ان سب کو سیکھنے ہی کی حاجت پڑے گی اور ڈیفینیٹلی ایک آدھ گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے سلسلے میں ایک پہچان یا مارفت ہو سکتی ہے یعنی ایک بات ایک موضوع سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک موضوع ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو غور کرنا چاہیے لیکن ڈیفینےٹلی اس کے لیے علم حاصل کرنا ہی ہم ایک سلسلہ کرنے کے لیے بیٹھے آپ تو اس کے لیے یوسف بھائی مطالعہ الگ کر, کر آئے ہوں گے عبدالواجی بھائی الگ مطالعہ کر کے آپ نے الگ مطالعہ کیا ہوگا عمران بھائی نے الگ مطالعہ کیا ہوگا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ موضوع کیا ہے تو میں نے مطالعہ نہیں کیا ایک بار بات کر رہا ہوں تو لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ ایک گھنٹے کا ٹاپ ایک ایک گھنٹے کا میٹر ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین کو اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑا جبکہ مدنی ماحول میں رہ کر بہت ساری چیزیں سیکھی پڑھی سمجھیے لیکن ہم جب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو بھی ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جس کو سمجھنا ہی نفس کو ہے کہ نفس کی خواہشات کیا ہیں نفس امیر سنت کا بیان ہے نفس کیا ہے نف اسے کہتے ہیں سوری دلکھو نفس, دلکھو نفس, دلکھو نفس دلکھو یہ بیان سن لیں تو اس میں انشاءاللہ نفس کی اقسام پتہ چلیں گی خواہشات کا پتہ چلے گا امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی کی جو کتابیں کیمیا ہے احیاء العلوم ہے ہمارے مناج العابدین ہے اس میں نفس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ملے گی تو تھوڑا بہت ایڈریس ہم بتا سکتے ہیں کہ اب یوں چاہیے دائیں جائیے بائیں جائیے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو منزل مل جائے اچھا حاجی صاحب یہ شاید فرمائیے کہ ساری خواہشات یعنی خواہشات قابل مذمت ہی ہوتی ہیں یا کچھ ایسی بھی ہیں جو قابل مذمت نہیں ہوتی ہیں چلتی ہیں کیوں نہیں جانے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی ہے تو آپ کی اس تو مدینے جانے کی خواہش آپ کی بچپن کی کوئی ایسی خواہش جس کی نہیں ہونی چاہیے کوئی بچپن کی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کو بڑی ہی مطلب وہ لگتی ہو کہ یہ خواہش تھی بس ہوئی نہیں اس وقت پوری بیان کرنے جیسی ہو تو میری بچپن کی خواہش ہو میری خواہشیں پوری ہوئی یا نہ ہوئی میں تو شیر یاد آ گئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت, بہت, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے نہیں پھر بھی اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ہوگی ون ٹیسٹ آر انلمیٹڈ ایک انگلش کا محاورہ ہے جی خواہش ہے جب تک میری پوری نہیں ہوئی ہے دعا کرے وہ پوری ہو جائے بچپن کی نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دیں میں نیک بن جاؤں اللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی اللہ کی رحمت سے اور میں نیک بن گیا تو بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرما ہمارے اسلامی بھائی مبلغین بھی سوالات پوچھنے ہیں مبلغین نے بھی سوالات پوچھنے ہیں آپ سے اور مدنی چینل کے کافی ناظرین کی بھی کال آئی ہوئی ہوں گی تو اب آپ کو اختیار پہلے کہا جائیں گے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں اگر آپ مجھے اختیار دے رہے ہیں تو سلسلہ کنٹینیو رکھیں وہ میرے اسلامی بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں کچھ ایک دو کالس اگر آپ کر چکے یہاں پورا سیٹ اپ تیار کر لینے چلیں چلیں ایک دو کال دیجی جی محمد عمران خان باب المدین کراچی وہ سوال یہ رہی تھا کہ خواہشات ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے کے سامنے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے اگر کسی گھر کی خواہشات ہے تو پھر جیسے بڑے گھر کی خواہشات اب بائک ہے کسی کے پاس تو وہ پھر گاڑی بھی خواہشات تو یہ خواہشات میں انسان کو آتی ہے تو پھر اس میں بندہ جائی کھلان اور حرام کی ترجیح مل جاتا ہے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے حرکت کرتا ہے کافی گناہیں گنا پھر بندہ بچ نہیں سکتا دیکھیے دیکھ میں محروش بھائی سمجھنے کے لیے ارض کر رہا ہوں اگر کسی کو خارش کا مرض ہو جاتا ہے نا اب خارش شروع ہو گئی ہے جی خارش کا ایک عجیب نظام ہے جتنی جتنا کچاؤن اتنی بڑھتی ہے بالکل ایسے ہی اور اگر آپ اس طرف انتفاط نہیں کریں نا توجہ نہیں کریں اور تھوڑا سا آپ روکیں خواہش کو ہے اس کو خارش کو تو خواہش ہے خارش ہے خاص خارش ہے خواہش ہے, خواہش ہے, خواہش ہے خواہش جی اور آپ جی اب ویلفر جی بیٹو پوچھ نہیں لینا خواہش تو ٹھیک ہے وہ کیسے آئے گا تو یہ اس کو چھوڑ دو نا تو یہ ہو جاتی ہے نہیں تو ابھی تو میں جا رہا ہوں تو اصل میں میری نیت ہے انشاءاللہ شاء صبح کل میرے رب کا کلام انشاءاللہ کل میری نیت ہے اللہ کی رحمت سے کہ براہ راست کی کیونکہ ہمارا تربیت اجتماع کرتا ہوں یہاں ابھی ایک دیکھے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب عمران یہاں آیا ہے تو ہمیں ملنا چاہیے اب وا آدھا ادا کا میں جملہ کہتا رہتا ہوں کہ توڑا مدری تھوڑا لائیو کہہ رہے گا یہ تھوڑا مدی جلد الحمد الحمدللہ کل کی بات کو اور چھوڑتے... تھی رات کی بات کو اور چھوڑتے... کل رات الحمدللہ ہمارا تربیتی اجتماع بھی جاری تھا اس دوران امین سونا کا مدنی مذاکرہ نصیب ہوا اور دعوت اسلامی والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ مدنی مذاکرے کے دوران کوئی تنظیمی کام نہیں ہوگا تو پھر ہم سارے کے سارے کل مدنی مذاکرے میں شامل ہو گئے الحمدللی. اب سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر کر کے آپ نے بائی روڈ یہاں پہنچے ہیں اسلامی بھائی مہروج بھائی جی. تو ان کو ٹائم دینا پڑتا اللہ اللہ ہے ان کو عطا فرما, ٹائم آج ہمارا آخری دن, دن بھی ہے थी. آپ کنٹینیو کریں اللہ کریم آپ کی کوششوں قبول فرمائے میرے تمام مدنی چین کے نازن میں اللہ تعالی آپ جائیں گے نا ہمارے سیل نکالنے جائے حضرت رحمت کی نظر فرمائیں آپ تشریف لے بات نہیں آپ ہمارے پتا ہونا مدنی چینل کے ناظرین نگران شورا حجی محمد عمران اطار عمران بھائی یوسف بھائی ایک چیز میں نے محسوس کی ہے یہاں میں اب فائدہ یہ نگران شورہ نہیں ہے تو کھل کر ارض کر سکتا ہوں میں کہ نگر شورا کی اپنی جو مطلب ترجیحات ہیں نا اس میں یہ ہے کہ میں اپنے وقت کو اس انداز سے استعمال کر لوں اس طریقے سے استعمال کر لوں کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ ضائع نہ ہو اور پھر وہ استعمال کرنے میں بھی, بھی نا ترجیحات کہ کس چیز سے مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور کس چیز سے مجھے اور امت کو زیادہ فائدہ ہوگا وہ ویسے تو آج ہی فرماتے ہیں کہ میں جیسے ابھی فرما کے چلے گئے کیا آپ کنٹینیو کر لو لیکن ظاہر سی بات ہے نگرانی شورہ نہیں ہے تو اب لب تو وہی کہتے ہیں نا کہ میں حاضر ہوں آپ سوالات انہی سے پوچھتے ہیں ساری چیزیں انہی سے ہوتی ہیں بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے رونق محفل چلی گئی جب نگرانی ان شاء اللہ ابھی تو ہم یہ سلسلہ اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں لیکن یہ اس ہفتے کی بات ہے آج کی بات ہے انشاءاللہ اللہ نیکسٹ سنڈے پھر سے لبیک ہوگا اور نگرانی شعرہ بھی ہوں گے نیا موضوع بھی ہوگا مدنی کسوٹی بھی ہوگی مدنی اشار کی تکرار بھی ہوگی اور ان شاء اللہ ریپڈ راؤنڈ بھی ہوگا آپ کے کالز بھی ہوں گی محروز بھائی آپ نگرانی شعبہ سے پہلے جو بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بات اور صرف کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اولاد کے حوالے سے گفتگو چلنے کی صحبت کے حوالے دی سے دی پھر داعود اسلامی کی بات آئی ہمارے عمران بھائی نے بھی دارالمدینہ کی مثال دی ایک بار جمعیت المدینہ کی چھٹی کے بعد میں بائیک پر جا رہا تھا تو ایک شخص بائیک پر چلتے چلتے ہی وہ مجھے دیکھ کر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی شیپ تھا جی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ملانا صاحب کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے بڑے محبت کے ساتھ کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے کوئی اس طرح کہیں جا رہا ہے اجتماع وغیرہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا نہیں ابھی جامع المدینہ سے چھٹی ہوئی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا بڑے حسرت برے انداز میں بہت ہی حسرت برے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ کاش ہماری اولاد بھی آپ جسی ہو جائے دعود اسلامی نے ہمیں انداز ایک ظاہری دے دیا ہے نا اس کے اندر یہ خواہش ہے وہ خود بھی عمل نہیں کر رہا ہے اسے خود بھی عمل کرنا چاہیے اس کے اندر یہ خواہش پیدا کر دی ہے آپ نے دیکھا الحمدللہ ربی میں بالخصوص ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو امامہ پہنا کر اور جو ہے وہ یا ہمیں دیکھتے ہیں مدری اولیا والوں کو دیکھتے ہیں مدنی چینل پر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کاش ہمارے بچے بھی آپ جیسے تو بلد دعوت اسلامی کا بلکہ یہ صبح تو خاصہ رہا ہے نا یعنی ان مانوں میں خاصہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کی ایک شہرت اور امتیاز یہ تھا یہ نوجوانوں کی تحریک تھی اور ہے بھی تھی میں یوں بول رہا ہوں کہ اب الحمد ایک تعداد جو میچور و بڑی عمر کے اور بزرگ جو ہیں وہ بھی اب ایک تعداد میں ہیں لیکن جتنے ایکٹیو اس میں دعوت اسلامی کے اندر نوجوان طبقہ رہا ہے اور جتنے اچھے انداز پہ امیر علیہ سنت نے نوجوانوں کو ایک پلیٹفارم دیا ہے اور نیکیوں کا ایک جذبہ فراہم کیا ہے اور سنتوں کی آئینہ داری اور سنتوں کی محبت کی جو ایک کیفیت باندھی ہے عشق رسول کی جو شمع ان کے دل میں تھی اس کو جس طریقے سے فیروزہ فرمایا ہے وہ مطلب یہ دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے اس سے پہلے نہیں دکھتا تھا اور آپ کی بات درست ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا بن جائیں لیکن بن نہیں پاتے آپ نے فرمائی دیا ہے کہ اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آخری ایک خواہش جو تھی وہ نہ سنائیں گے نظر میں تو نہیں سنا سکتا نسل میں ویسے تو سلسلہ رہتا ہی ہے اچھا امیر علیہ سنت کا شیر ہے کلام ہے اس کا جی شیر جی ہے جی اس میں امیر علیہ سنت کی خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی وہ خواہش اپنا لینی چاہیے اور اپنی خواہش بنا لینی لی چاہیے جی اور آپ کی ہی وہ خواہش ہے کہ اسی کا ایک سمر ہمیں نظر آتا ہے وہ شعر انشاءاللہ سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم خواہش ہے تو آپ باہر بارگاہ رسالت میں امیر علیہ سنت اس خواہش کا اعزاز فرماتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچل انہیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدنی والے آپ کی یہ خواہش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں الحمدللہ ان کے اندر عشق رسول کا انداز نظر آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ خواہش دل کے اندر رکھے اور اس پر عملی جامع پہنائیں اس کو تکمیل کی صورت دینے کی کوشش کریں عملی طور پر میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا ابھی میں ایک, ایک بات مجھے یاد آ گئی ویسے تو میں سوچ کے بیٹھ گیا تھا کہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے لیکن نہیں یاد آتی رہیں گی اور یہ کرنی بھی ہے بالکل کہ الحمد اللہ جل دعوت اسلامی کے مدرنی کافلے روز بہ روز ہفتہ ب ہفتہ مہانہ بنیادوں پر بھی سفر کرتے رہتے ہیں تین دن کے مدنی قافلے بھی ہوتے ہیں بارہ دن کے بھی ہوتے ہیں ایک ماہ کے بھی ہوتے ہیں بارہ ماہ کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان کے تناظر میں بالخصوص اور کئی ممالک میں دو دن کی چھٹی ایک ساتھ آ رہی ہے کم مئی کو ہماری یہاں بھی چھٹی ہے تو جمعہ ہفتہ سوری ہفتہ اتوار پیر اور اتوار پیر منگل اس طریقے سے کر کے تین دن کے مدنی قافلوں کی خوب بہاریں اس وقت آئی ہوئی ہیں تو آپ جہاں پر بھی ہیں آپ سے بن پڑے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے اور اگر بال آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ آپ سفر نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے قریبی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کا درس ہوتا ہو جہاں مدنی درس ہوتا ہو جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہو جہاں چوک درس ہوتا ہو جہاں کوئی نہ کوئی اسلام کے شناساں ہوں تو آپ وہاں پہنچ جائیے کچھ نہ کچھ وقت مدنی قافلوں والوں کے ساتھ گزاریے ان شاء سیکھنے سکھانے کے جو مدنی حلقے ہوں گے اس میں آپ کو ایسی بہاریں ملیں گی ایسی خوشبختیوں کی علامتیں نظر آئیں گی کہ آپ پھر انشاءاللہ شاء مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے اور نیکیوں کی حفظ نیکیوں کی خواہش اور گناہوں سے نفرت بھی انشاءاللہ شاء پیدا ہوگی اللہ تعالی ہمیں ان مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم